باب با خبر میں نہ رہ تو نہ بےجائز نہ کہ چرے رسول ما شاند ماتو کی, پس حال کی جوان جائز سب چیز مسلمان عزت حالت مسلمان پہ سرت سے حیات حالت موت کی